اسے نہ نا لائے تم میرے پاس اس کو تو نہ ہوگا اللہ باستے تمہارے میں سمجھوں گا تم انہیں جود بولا ہے اور نہ قریبانا میرے قارو کہنے لگے شن دو بہلائیں پوچھ لائیں گے اس کے مطالق اس کے باپ کو اور بے شک ہم کر کے رہیں گے وقال علی فتیانی تدویر نمبر کتنی تین بھئی یوسف علیہ السلام اپنے ابباجان سے پیسے لے سکتے تھے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 ایک تو لینا خلاف مروا تھا بے جان سے مختار تھے اب تو بادشاہ تھے نا سارے چار تھے اور نمبر دو یہ ہے ان نے سوچا ہو سکتا ہے ان کے پاس اور پیسے نہ ہوں اور نہ آ سکیں تو یہی پیسے لے آئیں گے یہ تدبیر نمبر کتنی ہے جی تین احسان اور فرمایا اپنے غلاموں کو کر دو تم پونجی ان کی ان کے اسباب میں تاکہ وہ پہچانے اس کو جب پھر جائیں طرف آل اپنے گے تاکہ لوٹ آئے واپس پس جب لوٹے اپنے ابا جان کی طرف تو کہنے لگے ابا جان روک گئے ہم سے غلہ من پس بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو نہ ایک تو ہم غلہ لائیں گے پھر ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے کالا جواب یا خوب پر میں اچھا وہی پرانے پاپی ہو نا یوسف کو ویسے لے گئے تھے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا اب اس کی بجائے بنیامین ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈا اس محبوب کو بھی مجھ سے جدا کرنے آئے ہو ان کا حضرت مان ہاتھ جوڑے پاؤں پڑے میرے ایک دوست ہیں جامعہ خالد بن ولید ہے بہاڑی کے ساتھ ٹھینگی اس کے محت محملہ ظفر صاحب سنتے ہو نا کوئی کی ساتھی پنجاب والے جانتے ہو وہ بھی اسی طرح کرتا ہے میں نے دو دن دیے باول پور تفسیر کے لیے وہ آ گیا میرے پاس کہنے لگا مجھے ایک ہفتہ دو میں نے کہا نہیں نہیں میں تو کچھ ہی نہیں دوں گا میں نے وہاں پڑھانا ہے کراج وہ میرے پاؤں پہ گر گیا پاؤں پکڑی بیٹھا ہے دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ حال اس کا <laughs> میرا یار غار مولی زفرس ہے. خالد میں پاؤں پکڑی اٹھاؤ میں نے مولانا عبد المجیز یہ دیکھو اس کا حال کہ میں تو نہیں چھوڑوں گا ہفتہ پورا لوں گا آخر دو دن اس کو دیئے تو چار پانچ دن میں دیر سے آیا ہوں نا وہ پنجاب پڑا وہ حضرت پاؤں پکڑ لیتا ہے تو انہوں نے بھی حضرت کے پاؤں پکڑ لیے حضرت علیہ السلام کے ہاتھ جوڑے کے خدا کے اجازت دے دو ورنہ غلہ نہیں ملتا کہاں پہنچ گئے دی روکا گیا ہم سے غلہ اچھا جی قال حل آ فرمایا کیا اتبار کروں میں تم پہ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 یہ معیت رجوع ہے www .w -w -w یعنی رجوع شہید مصر کی طرح واپس آنے, کی. آنے کے لیے تائید کرتی ہے چیز معیت رجوع وہ کیا جب انہوں نے بوریاں کھولی تو اندر سے کیا نکال آیا وہ ہر ہر بوری سے دانے بھی نکالے پیسے بھی نکلتے ہیں جو اس بوری کے تھے اور جب کے کھولے انہوں نے اسباب تو پائی پونجی اپنی کے لوٹائی گئی طرف ان کے تو کہنے لگے اے ابا جان ماں ہوئی ہمیں اور کیا چاہیے یہ ہماری پونجی پونجی جانتے ہو نا وہ سرمایہ آج کال یہ بھی لوٹائی گی ہماری طرف حضرت نمیر و اہلانہ مہربانی فرماؤ اس پونجی کے ساتھ مدد بھی حاصل کریں گے اناج بھی لائیں گے واہ نمیر و اہلانہ واہ ہے نا اس سے پہلے عبارت کچھ معذوف ہے فر بہا و نمیر و اہلانہ ناستا مدد حاصل کرنا فا نستا بے بہا و نمیر و یہ جو سرمایہ ہے ناستا بہا اس کے ساتھ ہم مدد حاصل کریں گے و نمیر و اور اپنے اہل کے لیے اناج لائیں گے یہ عبارت اس لئے مقدر کی ہے کہ وہ آتفا ہے ہے اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی اور زیادہ لائیں گے غلہ کونٹ کا. یہ تو کہلون یسی، یہ تو معموری غلّہ کال اسباب حضرت نے اسباب کو پختہ کیا یاقوب علیہ السلام فرمانا کہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا میرے ساتھ پورا قول و اقرار کرو خدا کی قسم کھا کے اس کو واپس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 پر مارا لگ اچھا توکل اللہ اللہ پر اسے کہتے ہیں بان ہے یا بنیا یہ جی تدبیر لطیف حضرت کی طرف سے تدبیر لطیف ہے پہلے پختگی یا سباب تھا اب کیا ہے تدبیر لطیف یہ نازر بد سے بچنے کے لیے میرے محترم پہلے تو گئے تھے نا یہ دا آدمی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 اور نبیوں کے اولاد حسین ہوتی ہے نہیں حسین جمی نوجوان مضبوط اور پھر بادشاہ کے بھی مقرب ہو گئے پہلے سے تو مصر والوں کی نگاہیں اٹھتی ان کے اوپر یا نہ نا؟ تو ناظر بد سے بچنے کے لیے حضرت یعقوب السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا متفر ایک دروازوں سے داخل ہونا یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے آدمی نظر بد سے اپنے آپ کو بچایا میں نے جب ایران کا دورہ کیا نا تو مجھے وہ شاگرد پیچھے بٹھلاتے تھے گاڑی کے اندر آگے نہیں بٹھلاتے تھے کیا پیچھے بٹھلاتے تھے گستا جی آ پیچھے بیٹھ ہم آگے بیٹھ رہے وہ کیوں کہ بس کوئی چیز ہے بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اگر آگے مجھے بٹھلاتے تو ہو سکتے میری شادت ہی ہو جاتی وہاں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 والا خالوسال حکم یا اپنے ابے کے حکم کی فرما برداری کی علموں نے. حکم یاقوبی اور جب داخل ہوئے جہاں سے حکم کیا ان کو ان کے باپ نے نہ تھا تاکہ دفع کرے ان سے اللہ کی تقدیر کو کچھ بھی مگر حاجات ایک خیال تھا یعقوب کی دل میں پورا کیا اور بے شاء الربتہ صاحب فضل کا علم کا تھا بوجہ اس کے سکھایا اس کو لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ولم یوسف یہ حال نمبر کتنی ہے جی گیارہ اور برادران یوسف کی دوسری ملاقات برادران یوسف کی کیا آ جی گیارہ آدمی پھر ہس بے دستور ان کو دعوت دی جیسے پہلے دعوت دی اب بھی دعوت دی اب جب رات کو ٹھہرنے کا ٹائم آیا نا تو حضرت نے ہر کمرے کے اندر دو دو چار پائیں بچھائی کتنی دو دو چار پائیں بچھائی ہر ہر کمرے کے اندر اور فرمایا بھی پہلے بڑوں کا حق ہے کہ دو بڑے اس کمرے میں آ جائیں دو بڑے اس میں اس میں بڑوں کا حق پہلے ہے چھوٹے موٹے نہیں اب چھوٹا بچ گیا کون حضرت بھی دس تو آ گئے نا دس کتنی کمروں میں آ گئے پانچ میں آ گئے باقی ایک بچی اچھا اچھا یہ میرے ساتھ سو جائے ہوں یہ کس کے ساتھ سو جائے میرے ساتھ سو جائے تم سے تو بچ گیا نا ہاں بڑوں کو اعزاز کے ساتھ میرے ساتھ سو جائے جی اب سونے کا جب ٹائم آیا ہائے ہے خوشا وقت وہ قرم روز گارے کہ یار برپرد از بس یار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 اور میرا شعر اس وقت یاد کیا کرو میری پرنم نگاہوں نے کیا دیدار جب اس کا میری آنکھوں سے آنسو تھے میری پرنم نگاہوں نے کیا دیدار جب اس کا اسی کے حس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 سمجھ رہے وہ کہاں پہنچ گیا دوسری بار ملاقات داخل ہوئے پر یوسف کے تو جگہ دی طرف اپنے بھائی کو کا تسلی دی کہ بے شک میں تیرا بھائی ہوں بس نہ بس اب اب اس کے ہو کرتے تھے پھر رات کو کیا مشورہ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 یہ تو عام تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ مشرے کے ساتھ رکھا سمجھے رضا کے ساتھ لیکن میرا نظریہ جو اس بارے میں ہے نا وہ آگے دلیل ہے کہ سارا کام یوسف علیہ السلام نے کس کے حکم سے کیا اللہ کے حکم سے کیا اللہ نے فرمایا ایسے کرو تو اللہ تعالی نے تو اس سے بھی بڑے کام لوگوں سے لیے حضرت خزر علیہ السلام سے کیا کام لیا تھا وہ جا رہے ہیں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 جب تیار کر دیا ان کو سامان ان کا تو کر دیا پانی پینے کا برتن یہی پانی پینے کا برتن بھی تھا بڑا پیالہ چاندی کا اور اس سے معاف بھی کرتے تھے غلہ بھی دیتے تھے کر دیا پانی پینے کا پیالہ بھی اسباب اپنے بھائی کے او نے جو تھیں بوریاں اچھا جی یہ مارکا جی روانے ہوئے آگے روانے ہوئے دن کو اور پیچھے ایک اعلان او چورو چورو ہمارا تم لے جا رہے چوری کار نائی جی نائی جی ہم کہاں چور ہم تو, جی تو اتارو اتارو اسباب تلاشی دو پھر اعلان کے اعلان کرنے والے نو کافلے والے بے شک تم بتا کیا ہو چور ہو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے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 چور تو تھے وہ انسان چور تھے <laughs> تو ان کو چور کہنا صحیح تھا حقیقت گندار کہ بے شک تم چور ہو ایجا جکالو کہنے لگے اس حال میں کہ متوجہ ہوئے ان کے اوپار کن کے اوپار وہ ملازمین یوسف علیہ السلام ملازمین پہ کہ میاں کیا گم کرتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ ہم گم کرتے ہیں شاہی پیمان بادشاہ کا صبح اور سا ایک ہی چیز ہے سا کس کو کہتے ہیں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 اور دیں گے انعام کے اندر دیں گے دے دو کہنے گی, جی نہیں ہے ہمارے پاس اے. والے من جا بھی انعام شاہی اور جو شخص لائے گا اس کو ہی ملو بھائی اس کے لیے کیا ہوگا ایک اونٹ کا بار ہوگا غلے کا اور میں اس کا جامع ہوں کالو بیان صفائی کہ تم جانتے ہو کہ نہیں آئے ہم کریں ہم زمین کے اندر ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے وما کنّا صارقین اور ہم بلوچ بھی نہیں ہیں کہ چوری پیشہ ہوں وما کنہ سارقین کا کیا معنی؟ کہ ہم بلوچ بھی نہیں ہیں کہ چوری پیشہ ہوں یہ تو بلوچوں کا کام ہوتا ہے ہم تو نبی کے اوقات ہیں ہاں میں خود بلوچ ہوں ناراض نہ ہونا کالوں انہوں نے کہا اچھا تم بلوچ بھی نہیں ہو نیک ہو تو یہ بتاؤ کہ جس کے بوجھ کے جس کے خورجین کے اندر بوری کے اندر وہ پیالہ مل جائے تو اس کی سزا بتاؤ ہم تلاشی لیتے ہیں تو جس کی بوری سے وہ برآمد ہو جائے پیالہ تو اس کی سزا بتاؤ وہ کہنے لگے سزا ہماری شریعت کے اندر یاقوب رشے کہ ایک سال کے لیے کیا بن جائے وہ تو غلام بن جائے خود وہی وہ سزا ہوتی ہے بالکل ٹھیک جی انہوں نے کہا خود اپنے ہاتھوں پکڑے جائیں کیونکہ بادشاہ کا قانون جو تھا نا کا وہ یہ نہیں تھا وہ یہ قانون تھا کہ پٹائی بھی کرتے تھے اور دگنا تاوان لیتے تھے کیا؟ دگنا تاوان لیتے تھے اب انہوں نے کہا ان کی شریعت کے مطابق دیکھیں دیکھو جی قالو کہنے لگے فما جزاہو پس کیا سزا ہے چور کی اگر ہوئے تم جھوٹے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 اب انہوں نے جی تلاشی شروع کی تو پہلے تلاشی کن کی, کی اور باقی دس بھائیوں کی تلاشی کرتے ہے کرتے ہے نہیں نکلا نہیں نکلا نہیں نکلا آخر کے اندر کس کی تلاشی بنیامین کی تلاشی کی تو اس سے نکل کسی جگہ چلو ایک سال کے لیے غلام بنو سمجھے گی جی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 <laughs> اسی طرح تدبیر بتائی ہم نے اس کو یوسف کو ما کان علیہ خوضہ اللہ نہ تھا تانکہ لے اپنے بھائی کو بھیج قانون بادشاہ کے بادشاہ کے قانون میں نہیں لے سکتا تھا اس کا قانون کا تھا کوئی مار پٹائی اور دگنا تاوان ہاں مگر یہ کہ چاہے اللہ برند کرتے ہم درجے جس کے چاہتے ہیں اور اوپر ہر صاحب علم کے بڑا عالم ہے وہ اللہ ہے انہوں نے کہا حضرت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 تو یوسف علیہ السلام جب کوئی سمجھدار ہوئے نا تو حضرت یعقوب نے کہا بہن یہ مجھ کو کیا کر دے واپس کر دے اس کی بڑی محبت تھی کس کے ساتھ www. یوسف www. کے ساتھ جمیل تھے بڑی محبت ہوگی پپھی کی اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں بھائی کے پاس بھیجوں آخر مجبوراً روانہ تو کیا لیکن کیا کیا کہ کرتے کے اندر ایک پٹکا باندھ دیا وہ پٹکہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے تبرک جلا رہا تھا تو یوسف کے کمر کے اندر پٹکہ باندھ کے اوپر کیا پہنا دیا وہ کمیس پہنا دیا روانہ کر دیا کچھ دیر کے بعد وہ پپی دوڑی دوڑی آئی کہنا کہ بھائی جان وہ ابے کا جو پٹکہ تھا نا تبرک والا وہ گم ہو گیا ہے کہیں یوسف نہ لے آیا ہو میں تلاشی لیتی ہوں تو یوسف کی تلاشی لیتی تو کیا پٹکا پھوپی نے خود نہیں باندھا ہے چور یوسف چوری کر کے آیا ہے تو اب وہ ایک سال کے لیے پھر واپس لے گئی اور بعض کہتے ہیں بس مرتے وہ مری بعد میں حضرت یوسف دارا ہے تو یہ چوری تھی یا یہ بھی سینا چوری تھی اس قسم کی چوری دیکھو جی کہنے لگے یا اگر اس نے چوری کی ہے تو پاستا کی چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی کہا پہلے پاسر رہا یوسف پچھپایا اگلی بات کو کا مرجع اگلی بات آ رہی ہے اگلی بات کو یوسف نے اپنے دل کے اندر اور نہ ظاہر کیا واسطے کالفی نفس فرمایا اپنے دل کے اندر انتم شر مکانا تم بدترین ہوا ضرور کے اس کے مرتبہ کے بدترین ہوا ضرور مرتبے کے, تم ہو کے, مرتبے کے کہ یوسف کا اب بھی تم چھوڑ نہیں رہے سمجھے جی یا چلو بنیامین مال چور ہے تم کیا تھے انسان چور تھے اور اللہ خوب جانتا ہے ساتھ اس کے جو بیان کرتے ہو کالو کہنے لگے یا یو حل عزیز عزیز بے شک اس کا باب ہے شیخن کبیرہ بہت بوڑھا ہے پاس لے لے ایک ہمارے کو مطالبہ لے لے ہم سے ایک کو اس کی جا بجا بے شک دیکھتے ہم تو اس کو نیک و حضرت ایسے کرو اس کی اجازت دے دو ہم باپ کے ساتھ کیا کر رہے تھے وادہ بوڑھا باپ ہے اس کے سوا نہیں رہ سکتا بنیامین کی جگہ اور لے لو سمجھ رہے ہو بنیامین کی جگہ اور لے لو اس کی اجازت دے دو نہیں یہ کہاں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کالماض اللہ حضرت یوس پنا بخدا یہ کہ لے لے ہم سوائے اس شخص کے اللہ بھنے غیرہ ہے لے لے سوائے اس شخص کے پایا ہم نے اسباب اپنا نزدیک اس کے تو ہم تو ظالم بن جائیں گے آج کل مثال دیتے ہیں کہ چوری کرے داڑھی والا پکڑا جائے مونچھوں والا غلط مثال دیتے ہیں کہ داڑھی والے چوری کرتے ہیں بڑی بڑی مونچو والے چوری کرتے ہیں ہاں ایسے کہا کرو کہ چوری کرے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 پاکستان کے خزانے کو کھا گئے کھاتے جا رہے ہیں اب بھی یہ مسٹران کرام بابوان اظام ہیں سمجھے ہاں نہیں لوٹ رہے وہ جب کہے نا ملا چور بانگا گوا تم کہو مسٹر چور مسٹرانی گوا مسٹر چور اور ہاں مسٹرانی کہا کرو اور پھر وہ یہ کہتے ہیں یہ کہ سب مثالیں غلط ہیں کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا کہتے ہیں نہیں تو یہ خراب نہیں مثال کیا داڑھی والے چوری ہیں کرتے ہیں چور کی داڑھی میں نے تم کہا کرو چور کی پتلون میں تین پتلون میں یہ مثالیں یاد کرو میں نے لاہور پہ یہ مثالیں دی تھی اب تک وہ یاد کرتے ہیں میں نے کہا یہ مثالیں مجھ سے پوچھا کرو یہ دلائل اس کیسے گئی؟ بس معاش لوگ ہے انگریزوں نے یہ مثالیں ان کو یاد کرائی علماء کو بدنام کرنے کے لیے